کیے جاتے ہیں رو کو یہ خوف روپے اور کل خلام ہے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی ٹھیک ہے اب آپ کس طرح نکلے گی نکلے گی مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑے اس پویر اس اس بتائیے اس لفظ میں کہیں کلکلا ہوا نہیں ہوا اس لفظ میں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں کلکلا کہیں نہیں ہوا کیونکہ کہیں پہ کلکلہ پر جزم نہیں تھا قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک کے لئے. اور حاصل کرنے کے لیے فکرِ مدینہ کی نہیں سورت المل ملک کی سلاو لادنے کے لیے مدرس مدر مدینہ <تصفيق> <تصفيق> <الحمد> رب العالمین الربد والسلام على سید المرسلین اما بعد سمرسریم امابات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ وسلام یا رسول اللہ رسول اللہ اعلی علی حبیب اللہ سلاۃ و السلام یا نبی اللہ اعلی علی و نور اللہ میرے شکر طریقہ امیر ایل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطتار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتم الالیہ اپنے رسالے میٹھے بول میں لکھتے ہیں کہ القول البدی میں نقل ہے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ماں فعال اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ بولا میں سخت بولنا کیوں سے دوچار ہوا منکر کر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے اتنے میں ایک صاحب جو اس و جمال کے پیکر اور معتر معطر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے الحمدللہ للہ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 اللہ اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے استعمال بھائیوں اور میری چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں مرحبا کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم سبق نمبر گیارہ صفحہ نمبر بیس پر ہمارا سبق یہ جاری وساری ہے اور سبق نمبر گیارہ کی آخری پانچ سطریں آخری پانچ لائنز ہم نے پڑھنی ہے تو میں آپ اس طرح بھائیوں کی خدمت بھی ارض کرتا ہوں اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی التجا ہے کہ اپنے مدنی قاعدے یہ کھولیں اور صفحہ نمبر بیس یہ جی نکال لیجئے سبق نمبر گیارہ صفحہ نمبر بیس سبق نمبر گیارہ صفحہ نمبر بیس کی آخری پانچ سطریں آخری پانچ لائنز یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے اس سے قبل کہ یہ سلسلہ ہم شروع کریں اور پڑھنے کا سلسلہ جاری اس نے یہ بتائیے کہ ہم نے اس تختی کے اندر کون سے حروف سیکھے تھے جی ارشاد فرمائے اس تختی میں حروف قلقلہ ہم نے سیکھے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نہیں اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں حروف قلقلہ پانچ ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے اچھا بابا بلند آپ یہ بتائیے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں کہ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں حروف کلکلا ہے تو, تو جی اب آئیے ان شاء اللہ تبارک بال سبق کا آغاز کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہمارے ساتھ ہوں گے اور سبق بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے ان شاء اللہ پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمان رحیم حمزہ زیر نیم دو پیش من دو پیش من از من, من, من حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہاں پر گرو قلقلہ ہے کوئی نہیں یہاں پر روف کلکلا نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو روف خلقلا یہاں موجود نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں یا جی حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا لفظ روف خلقلا میں سے آیا یہاں پہ با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے یہ تاکن ہے اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا سہانند آگے بڑھیے حمزہ زبرآح زبر اح حمزہ زبر اح یا الف زبر یا یا زبر یا تو چونکہ میرے میٹھے میٹھے استند بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین ہم نے پچھلے بھی اسباق پڑھے ہیں جس کے اندر لیم کے مدہ کے قائدے آئے ہیں اب ان شاء اللہ یہاں پر بھی کہیں کہیں ہم دوہرائی کے حوالے سے ہم مدہ اور لیم کے حوالے سے ہم مطلب یہ سمجھے کہ تھوڑا سا دوہرائی کر لیا کریں گے تو یہ بتائیے کہ یہاں کس کس کو پتا ہے کہ کون سا مدہ ہو رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائے ماشاء اللہ چلیے آپ بتائیے سر کہ یہاں پر کون سا مدعا جو ہم نے لفظ پڑا آہ مدنی چینل کے ناظری نے سے سکرین پر بھی آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہاں کون سا مدہ کون سا ہو رہا ہے یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا سہار کی سبحان اللہ اچھا کیا یہاں پر حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہے نہیں یہاں پر حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے سبحان اللہ آل... آل... آگے پڑھتے ہیں حمزہ خو پیش اوزا خو پیش او رو کھڑا <خدا> زبر را زبر جی یہاں پر آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا حروف کلقلا میں سے کوئی حرف ہے نہیں یہاں پر حروف کلکلا میں سے کوئی حرف نہیں اچھا ایک اور سوال آپ سے کہ یہاں پر را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو کس طرح پڑھیں گے یہاں پر را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک علی کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے نہیں یہ تو آپ نے درست فرمایا یعنی آیا را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو موٹا پڑا جائے گا یا باریک پڑا جائے گا را کو موٹا پڑا جائے گا سبحان اللہ یہ <سلام> مدری چینل کے ناظرین بھی سننے کے انشاءاللہ ان جب بھی ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو اس نیت سے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے <سلام> آگے پڑھتے ہیں <سلام> <سلام> <زیر سلام> زب ہب ہبرب از ہب از ہب از ہب از ہب زال میں کوئی شاید کلکلا کر رہا ہے روف کلکلا ہے نہیں نہیں مدری چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ زال حروف کلکلا میں سے نہیں ہے کون سا حروف کلکلا ہے کون سا حروف حروف کلکلا ہے با لذا باپر کلکلا ہوگا زال پہ ہمیں کلکلا نہیں کرنا مدری چینل کے ناظرین بھی سب دور یہ پڑھیے ماشاء ماشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں اب الحمدللہ للہ سے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی اب روا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پڑھیے اش درش دھر آپ رشاد فرمائیے کہ آیا یہاں پر کون سا لفظ حروف قلقلہ میں سے اس لفظ میں حروف دال حروف قلقلہ میں سے ہے یہاں پر पर بھی لگا ہو تو یہ ساگن ہو رہا ہے اس سے یہاں پر کلکلا ظاہر کریں گے اس سے آسان انداز سے یوں کہیے کہ یہاں پہ حروف کلکلا میں سے دال ہے اور اس پر جزم ہے اسی لیے یہاں پہ کلکلا ہوگا تو کس طرح پڑیں گے ارشد ارش دگے بڑھیے ار کب ار کب ار کب ار کب ار آپ کہ یہاں حروف کلکلا میں سے کون سا ہے یہاں پر حروف کلکا میں سے باہر اور یہاں پر جزم آ رہا ہے اس لیے اسے کلکلا کریں گے سبحان اللہ آگے پڑھتے ہیں خرشی رت خیرت مشیرت مشیرت آوری جت پوری جت مصیبت مصیبت اب دیکھیں یہ جو جس کے آخر میں ان سب کے آخر میں کیا آیا تا لفظ کیا آیا تا اگر اس کو آپ مدری چرن کے ناظرین میں دیکھ رہے ہو تو خشیرت مشیرت عہدارت پنجت اور مصیفت اب یہ تا بتائیے کلکلا میں سے ہے نہیں اس لیے آواز یہاں پہ رک جائے گی کلکلا نہیں کریں گے ٹھیک آگے پڑھتے ہیں پڑھیے یو لمونا جی کیا اس میں کوئی حروف کلکلا میں سے کوئی لفظ آ رہا ہے آپ ارشاد فرمائی نہیں اس میں کوئی حروف کلکلا نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یام بائی نہ اب یہاں پہ تین الفاظ آئے بئ ن کم اور الم ان میں سب سے پہلے تو حضرت آپ بتائیے کہ کیا حروف قلخلا مطلب یہاں پر ان تینوں لفظوں میں قلخلا کہیں ہوگا نہیں ان تینوں حروف میں کہیں کلکلا نہیں ہوگا کلخلا نہیں ہوگا بہ ن کم بین اور الم مطلب چینل کے ناظرین بھی اسے دیکھ رہے ہیں ان تینوں اوروح روپوں روپے کل کلا تو کہیں نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ کیا آیا یہاں پہ مدہ اور لین میں سے کیا ہے کوئی مدہ ہو رہا ہے کوئی لین ہو رہا ہے اسے بتائیے یہاں پر آئین جو ہے نہیں یہاں پر نہ مدہ ہو رہا نہ لین ہو رہا ہے دیکھیے سوچئے اور کوئی اس ٹائم اگر مش چلیے آپ بتائیے یہ تینوں الفاظ میں یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے جی بینک بے نہم اور علئی یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ یا لین ہو رہا ہے سبحان اچھا کیا اسے ہم کھینچیں گے نہیں اسے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھیں ہیں سبارنا کہہ دیجیے بھائی ان شاء اللہ ہمیں اس میں پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے نا یہ دہرائی کا سلسلہ بھی اسی لیے میں نے کیا تاکہ ان شاء اللہ اس کی ہماری یہ ترکیب ہماری پڑھائی کا سلسلہ یہ جاری رہے تو ان شاء اللہ محنت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ تمام قاعدے اچھی طرح ذہن شین ہو جائیں گے ان شاء اللہ سہار لگے دیں گے اچھا آگے بڑھیے آم آن دونوں حروف میں کیا کوئی قلقلہ ہو رہا ہے کہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن عین کی ادائیگی اچھے انداز سے ہمیں یہاں پر کرنی ہے پڑھیے آ مال ہم آم آ مال آ مال ہم آم آ مال اچھا اب جو لفظ ہے اس ذرا توجہ کے ساتھ جی سر آپ رکشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائی کہ اس کے اندر حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہے نہیں اس میں حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب بتائیے کہ اس کے اندر مدا لین کا کچھ قاعدہ ذہن شین کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ مددہ یا لین میں سے کوئی ہے پہلے یا یاساکین سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا سوہان پھر نا. یا یاساکین سے پہلے دا, دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا اس کو ایک علی کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے سہان I dhihim I dhihim I dhihim اب پڑھیے یس تب دل یس دل یس تب دل یس دل یس تب دل تب دل شد چلیے آگے پڑھتے ہیں آپ فرمائیں کہ کیا یہاں پہ کوئی روپ ہے میں سے کوئی حرف ہے اس میں کوئی بھی حرف قلقلہ نہیں سبحان اللہ اچھا اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ان شاء ہمارے اسلامی بھائی تین تین الفاظ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور آپ سنیے یہ روانی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روانی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اندر حروف قلقلہ جہاں پر ہوگا اس کو خوب ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی سنیے آپ بھی گھر میں ایک دوسرے کو یہ سب سے پہلے تو یہ جو پڑھتے ہیں آپ اسے سنیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا سبق اور پختہ ہو جائے گا آپ سنائیے سب سے پہلے تین الفاظ آپ سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اخ رب اش دشا اللہ کے چار الفاظ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ار کب کلکلا تھوڑا ظاہر دیجیے ار کب ار کب ماشاء اللہ خوشی آپ سنائیں گے تین الفاظ بسم اللہ واشمین ان واشم تومی ست تو مٹا کیجیے تمی تومی ست ماشاء اللہ فوریجت سبحان اللہ نصیفت سبحان اللہ, اللہ, اللہ. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسٹرے بھائیوں اچھے انداز سے ہمیں جو ہے نا وہ ان اللہ تبارک مطالعہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے پورے الفاظ کی ادائیگی کا احسن انداز سے خیال رکھتے ہوئے تو جی اس کے بعد کے تین حروف آپ دوہرائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوز لمونا و صحیح پڑیے یو لامونا یوز لامونا صحیح ہے یز ہر اس بل دوبارہ یز ہرو دوبارہ پڑھیے یز ہر تھوڑا سا لگتا ہے یو ہر یز ہر جی اس بیل سو موٹا دوبارہ پڑھیے اس سبحان اللہ بل اللہ اچھا اس کے بعد کے کیا ہو فضر آپ سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بینکم بینہم بئی نم فگ علیہم سبحان اللہ علیہ آخری لائن آخری سطر آپ سنا دیجیے دی بسم اللہ روشنا نے رسیم اہم اکم تو میٹھے میٹھے اسلم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ہماری گیارہ تختیاں یوں سمجھیے کہ یہ مکمل ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سلسلے میں سبق نمبر بارہ جس میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قوائد سے شروع کریں گے انتہائی اہمیت کا حامل سبق ہے آئندہ جو سبق ہو اسے ہرگزمت چھوڑیے گا تاکہ اچھے انداز سے نون ساکن اور تنوین کے خواہش ہم سیکھ سکیں اللہ تبارک و تارہ ہمیں تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور خوب خوب اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں ताु ताु ताु ताु ताु ताु ताु تباوك, تباوك الذي بيده الملق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوك أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السماوات المتقى ما ترى في خلق الرحمن من تفاول فارجع المصر هل ترى من قدور ثم ارجع البصرك وتيني أن يقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد, ولقد زينا السماء الدنيا برصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعطا له العذاب السعيد وللوهين كبروا بربهم عذاب جهنم وبكس المصير تجاه تريد من الغيب كلما ألقي فيها فوجا فألهم خضرتها ألم يأتي المذير قالوا بنا وبداءنا نذيرا فكذبنا وكلنا ما نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبيرين وقالوا لو لما نسمع ونعطي ما كن اصحاب السعيد فاعترفوا بنا من بهم فسوصا لأصحاب السعيد إن الذي لا يخشون رضهم بالضيب له المصر ثم أجر كبير وأشرقونهم أجهروا به, به إنه ولي يَخْنُ وَالَّذِي, والذي جَنَّكُمْ أَمْ غَمَلُوا لَنْ تَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ أُسُهُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمِنَ السماء مَنْ فِي السَّمَاءِ إِلَيَسْخَبُ بِكُمُ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ آمَنْتُمْ مَنْ مِنَ فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نزيل أولم يروا إلى طير طوبهم صاد ويكبب ما يعبهم يبين. إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي هو أمن هذا, أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك بسرقه بل لجو في عدوه والولور أفمين يمشي مكبب على وجهه أهدا أمين يمشي سرسيا على ناطق مستقيم قل هو الذي آشا واجعل مدن ومعو الأبصار ويقيده قليلا أما تشكرون قل هو الذي ترأىكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما لو نحن الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سورة في أتوجه في نذين كفر وظين هذا الذي وَرَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى بط وفنا عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے درد کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما دے عمل کا جذبہ نصیب فرما ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت میر الا کے ساتھ سب سے اول میں ادا کرنے والا بنا دے یا ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنا دے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے اسماہر رجب المرجب کے اندر نیکیوں کا بیج بونے کی توفیق عطا جتنے اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاچیاں قدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب, سب کے روزہ روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسواتیں برکت نصیب سے یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت سے شیخت حریکت امیر علیہ سنت کے علم میں عمر میں عمل میں وسعتیں برکت نصیب ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم اور دائم فرما آمید آمید آمید ان کے کہے کے کہ مطابق دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق جس کسی نے بھی دعا کے واسطے تیار کہا کردے پونی آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یو سلونا علی نبی یا ایو اللہ انہی آمنو صلو علی و سلیم تسلیم اللہم علی سیدنا مولانا محمد و علی رحمت اللہ صلات و السلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ سبحان رب دک رب العزت و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت رحمین لا الہ اللہ محمد رسول الله صلی اللہ علی وسلم گیا